As-salamu students. How are you? Well, I am fine. Thank you. Well, we were talking about uh, advertising in mass communication. We have been talking about advertising uh, during the very really prime time of print media in uh, the 19th century. And from there, we had a break that we would continue talking when we would be discussing electronic media. And since we are in the area of talking about electronic media as the other means of mass communication, so advertisement has come once again. And uh, it was a little different from print media when the advertisement started appearing on radio. But before we talk about uh, radio, we were talking about uh, different ways of uh, communication. obviously for the advertising in the modern times like uh, we find advertisement all around i would say in the form of uh, billboards huge billboards life size go to any big city anywhere in the world and at any big square or the streets the busy streets where a roaring business is taking place, you would find cheering, crying billboards attracting you all the time, obviously. And then different ways of the whole side of a bus, the huge bus and the whole side. There was a time when you would have a, a small size advertisement, but these days you have huge advertisement covering almost the whole side of a vehicle. and the back side all covered. In olden days you would find a Tonga covered from three sides with uh, different size advertisements, but these days you find the the buses, the lorries, all those uh, giant vehicles moving on the roads. And in the area of uh, modern communications like computers, that has not been spared of advertisements either i tell you you're just doing your work and you're concentrating on your you're reading something going through some web pages and all of a sudden something pops up is nothing but an advertisement you are jammed to look at it it is a little glamorous and uh, the lines are catchy you have to Pay some attention what it is before coming back to what you have been doing. So enormous and omnipleases of advertisements is, in these days, go to a subway and you would find advertisements there. Go to any outlet, any commercial outlet, a bakery, a journal store, a departmental store, any shopping mall, and you would find some sort of advertisements there using all the modern uh, technology of uh, making a printout of the advertisements. The huge skins are now used. You also use illumination to highlight what the advertisement is after this. And when it comes to radio, Right in the beginning of uh, the radio that was in the first quarter of uh, the 20th century. Advertisements were there. As we were mentioning last time, it was in 1922, the first commercial was marked. It was a 10-minute program on on some real estate, perhaps, we were talking, on some real estate business. It was a 10 minutes program that was paid for. It is regarded as uh, the very first commercial on radio. And then, there was no looking back. Since the radio brought immediate uh, results for the advertisers, they in fact paid more attention to radio, making uh, very catchy jingles, and uh, sometimes basing uh, their lines on very popular songs. And within minutes, since they were playing it uh, repeatedly, the jingle would be over time and uh, everybody, I mean maybe uh, in the office at home, even in the bathroom you recall that uh, punch line, you may be singing that line. So enormous was the impact of radio because that also involves your ears and that has more impact and when particularly when you have a repeated in newspaper, as we were uh, drawing a difference between the two in the newspaper, you find an advertisement generally once uh, on uh, the whole uh, issue, on the front page, on the back page, on any inner pages, on radio. The great difference was that you can repeat it, and still it is. You can repeat it uh, as many times you feel like. And as uh, the handouts in um, with you, they would be telling you there are scores of other areas where you find advertisements these days, much more than they were at the time when there was no electronic media, no digital technology available, it was only the printing technology available and the advertisements were generally confined to newspapers and magazines or some uh, billboards. of uh, old styles but we move a step further as we notice that there is an attempt to publicize things to advertise things covertly well that is an amazing area covertly means you do not make it a direct uh, a feeling you do not give it a direct feeling to uh, audience or uh, the reader that something uh, is being advertised you put it in some other action the main action you're watching is different but at the same time you're having a dose of publicity it is getting uh, rather common for instance in a movie you find the hero and more so the heroine taking a cola drink of a popular brand And a very close shot is taken. so No one is publicizing, otherwise, no direct publicity of the cola drink. But in a covert way, you are feeling that the main character of the movie likes this drink. Amazing. New way. New ways have been found for publicity. So much in... Uh, the area of sports, you would find uh, a great top tennis player wearing socks of a particular company. And uh, a close shot, maybe it is because uh, her foot, for instance, if it's a female, her foot is on the line or not. The camera would have no option but uh, take a closer look. because that is what uh, you need to show to the people. But the main theme is, the main main thing you are showing is, is the game, whether half foot is on the line or not. But if she is wearing boots of a particular company, socks of a particular company, you would get note, I mean that would get noticed. And that is a covert way of, Publicity is getting popular day by day and as uh, more things are appearing on television, uh, in, in dramas, in musical shows, and the sporting arena, the advertising people are getting more inclined to use this covert way because it's, it's quite effective. You may be talking, I mean an audience may be talking about uh, the things, the products used by the stars. In the area of uh, motion pictures, TV dramas اور ان دا ایریا آف اسپورٹنگ پبلسٹی از ڈن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کا جو ایریا ہے وہ کہیں روکتا ہی نہیں جب ریڈیو پہ ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی اور ان ساری چیزوں کے بعد اور کورڈ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو پہ ایسا کیا فائدہ ریڈیو پہ جیسے ہم نے بات کی ابھی کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو اخبار کی طرح اس کو ہر وقت اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ تب بھی دیکھ سکتے ہیں کے لیے بھی یہ بڑا کنوینیٹ ہو گیا ریڈیو کا کہ آپ مختلف ٹائمز پہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے پاس کون سا فارغ ٹائم ہوتا ہے دن میں صبحوں کو جب سب لوگ جا چکے ہوتے ہیں تو جو خواتین کے پروگرام عام طور پہ پوری دنیا میں کسی ٹائم پہ ایئر کیے جاتے ہیں نشر کیے جاتے ہیں تو آپ جو خواتین کے مناسبت سے جو چیزیں ان کے اشتہار اگر دینا چاہیں تو دیٹ از آئیڈیل ٹائم اس لیے کہ خواتین بڑی توجہ سے سن رہی ہوتی ہیں ریڈیوز پہ پھر پرائم ٹائم کا ایک اپنا ہے پوری دنیا میں کہ جو شام کا وقت ہے وہاں پہ زیادہ لوگ ریلیکس ہونے کے لیے اور سارے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے ایون جو اسکول uh, کالجز کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی اپنا ہوم ورک جو ہے وہ فنش کر کے دے آر ان فرنٹ آف دس اسمال باکس وے آل نو ہی ایک پرائم ٹائم کا ایریا ہے وہاں پہ تو اس کے اوپر اشتہار ہیں ریپیٹ کیے جا سکتے ہیں آپ نے بہت دفعہ نوٹس کیا ہوگا کہ ابھی آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے آدھے پونے گھنٹے میں کوئی اشتہار جو ہے وہ چار پانچ دفعہ آپ کی نظر سے گزر گیا ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ اشتہار آیا تھا بیکوز پرائم ٹائم نو ایڈورٹائزر کیمپینگ ٹو مس نیو آئیڈیا نیو پروڈکٹ بائی وے آف ایڈورٹائز آن یو بہت زیادہ ریڈیو پہ بھی اس طرح سے بہت زیادہ آپ کرتے ہیں. لیکن ریڈیو پہ کوئی تھوڑا سا پرابلم بھی تھا مسلم یہ کہ اگر آپ بہت دفعہ کیمپین بنا تو اخبار کے مقابلے میں اس کی کاسٹ کافی بڑھ سکتی کیونکہ ریڈیو ہر صورت میں اگر یہ ایف ایم نہیں ایف ایم کی کاسٹ ریلیٹولی کم ہے کیونکہ اس کا جو ایریا ہے جہاں پہ ایم سنا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ محدود ہوتے اس کے اوپر کاسٹ بھی تھوڑی سی اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ دوسرے پورے ان کے کے ایک نیشنل ہک اپ اگر دے رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کی زیادہ ہے پھر اس اوپر جو کاسٹ ہے وہ بھی زیادہ جاتی ہے ایک اور بھی کباہ چھوٹی سی ریڈیو پہ ہے کہ آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے ریڈیو پہ اشتہار دیا ہو سکتا ہے اس وقت کوئی آدمی ریڈیو سنی نہیں رہے کوئی آدمی ٹریفک میں ایسا پھنسا ہوا ہو کہ اس کی جو زیادہ توجہ ہے وہ ٹریفک کی طرف ہے وہ ریڈیو پہ اس کی کوئی توجہ نہیں ہے لیکن اگر اخبار میں آپ دیتے ہیں ایڈ تو سارا دن اخبار آپ کے پاس ہے آپ کسی بھی وقت بیٹھ جاتے ہیں آپ سوفے پہ بیٹھ کے آپ اخبار پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ اخبار میں کیا ہے تو آپ کی نظر اشتہار پڑھ جاتی ہے آپ سوچتے ہیں کہ آج آپ کو ٹائم نہیں مل رہا چلے رات کے وقت سونے سے پہلے جب جب آپ اخبار پڑھ لیں تو آپ کو جو اشتہار پھر بھی نظر آ جائے گا آپ کے پاس آفس میں تھوڑا سا ٹائم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں ابھی کچھ ٹائم ہے میٹنگ میں یا کسی بات میں تو آپ اخبار پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پھر بھی اشتہار مل جائے گا یہ تو ایک کمپیرزن کی ہم بات کرتے ہیں کہ بٹوین نیوز پیپرز اینڈ ریڈیو دونوں کے اسٹوڈینٹس آپ نے نوٹس کیا ہوگا اپنے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں اور اپنے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں ہمیشہ جب بھی کوئی ایریا میں نئی چیزیں آتی ہیں تو دے برنگ سم ایڈوانٹیجز لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو پہلا ایریا تھا وہ آپ بالکل ہی ریڈینڈنٹ ہوگا ایسا نہیں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ اشتہاروں سے بھرے ہوں گے الیکشن کے دنوں میں تو ماشاء وہ خبریں ڈھونڈنی پڑتی ہیں کہ اشتہاروں کے درمیان میں ہے کہاں اگر کوئی ایسی کوئی بڑی کیمپین چل رہی ہو بعض یا جب کوئی کسی خاص بزنس کا پرٹیکولرلی ریل اسٹیٹ کے بزنس کا بڑا بوم آ جائے ملک میں تو آپ کو لگتا ہے کہ خبریں آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گی یہ عالم ابھی بھی اخبارات کا ہے اور ریڈیو میں بھی اشتہار جو ہے وہ کوئی ایسا ریڈیو سٹیشن شاید دنیا میں ہو جس کی برآب کو اشتہار کی آواز نہیں آتی ایسا ایک بہت امپیکٹ ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح الیکٹرانک میڈیا میں صرف ریڈیو تک بات محدود نہیں رہتی ایز ویور we ریڈیو کے آنے کے بہت تھوڑے عرصے بات تھی لوگ جو تھے وہ ٹی وی سے آشناہ ہو گے بہت تھوڑا عرصہ لگا اخبار سے ریڈیو پہ آنے میں تو ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک عمر لگی چار سو سال لگے لیکن ریڈیو سے ٹی وی پہ آنے میں بیس پچیس سال لگے ہوں گے ابھی ریڈیو سے لوگ پوری طرح لطف پندوز نہیں ہو رہے تھے اور یہ جو رنگ برنگ کے اشتہار اور ایسی چیزیں بھی آنے شروع ہو گئی تھیں ابھی اس مرحلے سے لوگ گزر ہی رہے تھے پوری دنیا میں کہ ٹی وی آ گیا اور ٹی وی کے آنے سے کیا وہ کہتے ہیں کہ باہر سی ہی آگی کلرز باتیں آپ وہ چیزیں جو ریڈیو پہ سنتے تھے آپ دیکھتے تھے کہ لوگ خبریں کیسے پڑھتے ہیں ریڈیو پہ, پہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے پڑھتے یہ ڈرامہ جو آپ ریڈیو پہ سنتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے ڈرامہ پھر آپ لوگوں کو اپنے سامنے حرکت کرتے ہوئے بھی دیکھا پھر اس میں مزاحیہ پروگرام آنے شروع ہوئے پھر جب میوزک کے پروگرام بہت زیادہ آنے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ ٹی وی کی جو افادیت تھے چونکہ ٹی وی آپ تو جانتے ہیں آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں میس کمیونیکیشن کی اور ہماری طرح آپ اس سے بہت اچھی طرح کہ ٹی وی جو ہے وہ وربل اور نان وربل کا کمبینیشن آپ جیسے اخبار بھی ہیں لیکن ریڈیو جو ہے وہ ایک وربل کمیونیکیشن آپ کو کرتا ہے ٹی وی میں جب وربل اور نان وربل مکس ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بالکل ایک حقیقی زندگی کے قریب تر کی کمیونیکیشن ہو جاتی ہے صرف ڈائمینشنس کا فرق ہو جاتا ہے یہ ایک ٹو ڈی ڈیوائس ہے آپ اس کے بارے میں زیادہ جانیں گے جب آپ ٹی وی پروڈکشن کے بارے میں زیادہ باتیں سیکھیں گے تو آگے پتہ چلے گا کہ یہ ٹو ڈائمینشن ہے لیکن وہ دن بہت دور نہیں لگ رہے مجھے جب ٹی وی جو ہے وہ تھری ڈائمینشنل ہو جائے گا تو پھر تو ٹی وی جو ہے وہ عوامی زندگی میں عام زندگی میں آئی مین گل مل سا جائے گا اور زیادہ لیکن ابھی بھی بیکاز آف اٹس پیکولر نیچر خیر ہم تو بات کر رہے ہیں اشتہارات کی ٹی وی پہ آنے کے بعد اشتہارات جب یہ پتا چلا کہ یہ سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے پبلسٹی کا اس کو جاننے میں کوئی بہت دیر نہیں لگی یہ بات obvious تھی بڑی کامن سینس کی بات تھی کہ ٹی وی ریڈیو اور اخبارات سے زیادہ اسٹرانگ جتنے بھی بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے جو ایڈورٹائزر وہ اپنا چلے گئے ٹی وی کے اوپر اور ایک جو بہت بات ہوتی ہے کہ جو تھے وہ بھی چینج کے بعد ہم آگے چل کے کریں گے ٹی وی پہ اشتہار جب آئے تو اس کے کچھ جو خاص کریکٹرسٹکس نوٹس کیے گئے ایک تو یہ تھا کہ بہت ہی جو ان کے کیچی لائنز جیسے ہم نے کہا کہ ان کے جو پنچ لائن ہوتا تھا ابھی بھی نوٹس کرتے ہیں کہ اکثر اشتہار آغاز میں یا شروع میں ایک خاص پنچ لائن ہوتی ہے جو آپ کو یاد بھی رہ جاتی ہے اتنی کرسپ ہوتی ہے اس پہ بہت پیسے خرچ کیے جاتے ہیں جو جو اسکریپ رائٹر ہیں جسے کاپی رائٹر کہتے ہیں جو کاپی رائٹر ہیں وہ بہت ساری اس طرح کی لائنز لکھتے ہیں کچھ ریجیکٹ ہو جاتی ہیں اور کچھ ایکسپٹ ہو جاتے ہیں ایکسپٹ وہی ہی ہوتی ہیں جس کو پورا جو بورڈ ہے جو اس کی منظوری دیتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جب اتنی محنت کے بعد یہ اشتہار بنتے ہیں تو کیسے امیزنگ جو چھوٹی سی کرسپ ایک لائن ہوتی ایک خاص ایکشن کے ساتھ جب کہی جاتی ہے تو وہ دل میں بیٹھ بھی جاتی تو چونکہ بہت موثر ذریعہ تھا اشتہارات کا یعنی پھر ایک اور جو کریکٹرسٹک سامنے آئے اشتہارات کی ہوئی تھی کچھ مزا کا انصر ریڈیو پہ مزہ پیدا کرنا ایک مشکل کام اور اخبارات پہ اس پہ بھی مشکل کام کیونکہ آپ کو تو پڑھنا پڑے گا اور جن سوسائٹیز میں لٹریسی ریٹ ہائی نہیں ہے وہاں اس کا زیادہ سامنے نہیں آئے گا اور ریڈیو پہ بھی مزہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ایفرٹ کی ضرورت ہے ٹی وی پہ ایسا نہیں ہے ٹی وی پہ تو اگر آپ کچھ بھی نہیں کہیں تو آپ ایک ایکشن سے کسی بچے کو ذرا سا چھیڑ کے بھی کسی حوالے سے آپ ایک کامک سچویشن ایک ہیومرس سچویشن ایک لطیف صورتحال پیدا کر سکتے جو آپ کو اٹریکٹ کریں دیکھیے باٹم لائن تو یہ جی ہے کہ اشتہار ہو جو آپ کو اٹریکٹ کرے تو ٹی وی اس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا اس کے جو پوٹینشل تھا اس کو پورا یوٹیلائز کیا گیا اشتہاروں کی دنیا میں اس کا بہت ذکر ایک بہت نمایاں چیز جو ٹی وی کے ساتھ ہی سامنے آ گئی. وہ اینیمیشن کا ایریا تھا جیسے آپ کچھ کریکٹر بنا لیتے ہیں اور بہت سارے اشتہارات میں جیسے بچوں کی کوئی ٹافی ہے یا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز ہے کوئی ڈیٹرجنٹ کی بات ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا کریکٹر کوئی ریچ بنا ہوا ہے کوئی شیر بنا ہوا ہے کوئی کیٹ بنی ہوئی ہے کوئی اور کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور وہ بالکل انسانوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے آپ ایک کریکٹر آپ ہیومن کریکٹر لے لیتے ہیں اور دوسرا آپ کا جو ہے وہ کوئی اینیمیٹیڈ کریکٹر آپ لے لیتے ہیں ان کے درمیان ڈائلگس بھی ہیں یہ ٹی وی پہ ممکن ہے ریڈیو پہ ایسا ممکن ہے کیونکہ ریڈیو پہ آپ کو پھر آواز جو ہے کسی انسان کی لانی پڑے گی چاہے آپ مرضی وائسوں پر اس کو کر لے. لیکن ٹی وی پہ آپ ایک کریکٹر بنا لیتے ہیں اور وائس اوور کر لیتے ہیں دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ یہ کریکٹر کے ساتھ ڈائلگ ہو رہے ہیں یہ تو اب ہم اسٹوڈینٹ ہیں جو میس کمیونیکیشن کے ہمیں پتا ہے کہ یہ کس طرح سے بنا ہوا ہے لیکن عام آدمی کے لیے تو وہی ہے کہ یہ ایک آدمی کا جو ڈائلگ ہے وہ ایک کیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے اور کیٹ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کو بھی یہ چیز بڑی پسند ہے گڈ کیٹ آئی مین گڈ لوکنگ بڑی ہیلدی سی اور بڑی پیاری سی کیٹ بنائی یا کوئی اور کریکٹر جیسے پانڈا پانڈا بنا دیا تو یہ چیزیں ساری اٹریکٹ کرتی یہ ساری جو تھے یہ بہت کامن دیکھنے میں آئے جب ٹی وی کے حوالے سے یہ سارے اشتہارات سامنے آئے اشتہاروں کا سلسلہ جو تھا جیسے ہم نے کہا کہ کہیں پہ بھی رکنے کا نام لے لیتا مختلف جگہوں پہ آپ اشتہار دیکھتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے آپ اشتہار دیکھتے ہیں انیمیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں پھر کمپیوٹر کے حوالے سے تو کوئی لمٹ نہیں ہے اشتہارات کی آپ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر پہ جو اشتہار ہے کئی حوالوں سے ایک ایک پیج کے اوپر اتنا کمپٹیشن ہے کہ ایک ایک سینٹی میٹر ایک ایک انچ کا بینر سائڈ پہ پینلس بنے ہوئے ہیں، باٹم لائن بنے ہوئے ہیں جو سکرال کر رہی ہیں آپ کچھ کام کر رہے ہیں وہ چھوٹی سی ایک جو اسکرین ہے 15 انچ کی یا سترہ انچ کی اس کے اوپر اشتہارات کے حوالے سے کیا کیا چیزیں نہیں ہو رہی اینڈ ایف یو آر اے پاپولر سائٹ تو آپ کو تو لوگ بہت پیسے بھی دیتے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی سائٹس ہیں خاص طور پہ جو سرچ انجنس ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت جاتے ہیں سارے اسٹوڈینٹس جو ان کو جانا ہوتا ہے اور جو لوگ تحقیق کرتے ہیں یا ویسے بھی جو لوگ شوق کی خاطر انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فارغ وقت میں اور کچھ چیزیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایسے پاپولر سائٹس ہیں وہاں پہ وہ اشتہار والوں سے بچ نہیں سکے ممکن نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں یا کمپیوٹر پہ اس طرح سے کچھ کام کر رہے ہوں اور اگر آپ نے کوئی آدھا گھنٹہ کام کیا ہے تو کوئی دس بیس اشتہار آپ کے سامنے سے نہیں گزر گئے ہوں کسی بھی حوالے سے ایسا اسٹوڈینٹس جو ہے کوئی بہت ممکن نہیں پھر ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ سے کچھ آلریڈی بات ہو گئی تھی کچھ اس میں تھوڑا اضافہ ہو گیا تھا کچھ ادر فارمز جب ہم بات کرتے ہیں اشتہارات کی تو ایک اور لحاظ سے بھی اشتہار کو ہم دیکھتے ہیں ہم اشتہار کو بیسیکلی دیکھ رہے ہیں کہ جو میس کمیونیکیشن کے حوالے سے کس طرح میں اشتہار جو ہے اپنا امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں پرنٹ کے حوالے سے ریڈیو کے حوالے سے ٹیلی ویژن کے حوالے سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے کمپیوٹر کے اوپر اتنا زیادہ یہ ساری چیزیں میس کمیونیکیشن کے حوالے سے ہیں تو اشتہار جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جیسا ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ میس کمیونیکیشن کی گروتھ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایریاز بھی گرو کر گئے اسینشیلی اسینشیلی اسٹوڈینٹس بیکاز میس means of mass communication اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید یہ areas اتنا زیادہ grow نہیں کرتے جیسے ہم نے بہت مثالیں آپ کو دی تھی جیسے پراپیگینڈا اگر mass communication اتنا ایڈوانس نہیں کرتا propaganda وہی رہتا جہاں اخبار چھپنے سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا بہت limited scale پہ public ریلیشن area یہ وہ ایریاز ہیں جو اپنے اندر اب ایک پورا سبجیکٹ بن چکے ہیں اور ان کا اپنا ایک ہے، ان کی اپنی ایک ریکگنیشن ایز اے سبجیکٹ لیکن ان کے پاپولر ہونے کی ان کے گرو کرنے کی جو وجہ ہے وہ میس کمیونیکیشن کی ایڈوانسمنٹ ہے اسی طرح جو شوبہ اشتہارات ہے یہ تو اتنے غضب کا ہوگا غالباً اس نے سب سے زیادہ کیا کہیں گے ہم ہمسپلوئڈ کیا اس نے مینس آف میس کمیونیکیشن کو اور ابھی تو بازو کا ایسا بھی لگتا ہے کہ جو میس کمیونیکیشن ہے وہ شاید اشتہارات پہ ڈپینڈنٹ ہوگیا ہم یہ تو جانتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے یہ واحد ایریا ہے کمیونیکیشن کی جو ڈفرینٹ فارمس آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں میس کمیونیکیشن وہ ہے جو میڈیئٹڈ ہے ویئر یو نیڈ اے ٹیکنالوجی اٹ از ود آف سم ٹیکنالوجی یو ریچ پیپل اگر آپ ٹیکنالوجی کو مائنس کر دیں تو میس کمیونیکیشن جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے اب جو ایڈورٹائزنگ کی اتنی گروتھ ہو چکی ہے پہلے انہوں نے میس کمیونکیشن کو استعمال کیا اور اب حالت یہ ہو گئی ہے Honestly. کہ کمیکیشن کا سوچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اشتہارات کی بات نہ کریں اب تو اگر آپ نے کوئی نیا اخبار نکالنا ہے کوئی نیا ٹی وی چینل آپ سوچتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ پیسے ذرا کم ہیں تو کوئی ایف ایم سٹیشن لگا لیں تو سب سے پہلے جو آپ کو خیال آتا ہے کہ یہ سسٹینیبل کیسے ہوگا تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ سپانسرز کے ساتھ بات کر لی جائے کچھ جو کارپریٹ سیکٹر کے بڑے بڑے جائنٹس ہیں جو اشتہار دے رہے ہیں پچھلے ایک سو سال سے جو اشتہارات کے ایریا میں ہیں جو ٹاپ رینکنگ ایڈورٹائز ایجنسی ہیں ان کے ساتھ کچھ پبلک بڑھائی جائے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہاں سے کچھ ایگریمنٹ ہو جائے تو ہم یہ نیا بار نکال ورنہ تو بہت مشکل ہے آج کل کہ آپ بغیر اشتہاروں کے میس کمیونیکیشن کو جاری رکھ سکیں یہ حال ہو چکا ہے سو دیٹ دیٹ از اے ریزن ہم لوگ جو ہے اشتہار کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ میس کمیونیکیشن میں اشتہارات جو ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ اور ایریاز بھی ایسا آ جاتے ہیں اشتہارات کو پاپولر کرنے میں ایک اور ٹیکنیک بھی استعمال کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ورڈ آف ماؤتھ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو از ان فٹ ایکسپوئڈ ویری اسمارٹلی ان وے دیٹ یو یوز برانڈ نیم انسٹیڈ آف ا پروپر ناؤ لائک آپ نے شاید کبھی نوٹس کیا ہو کہ اگر آپ نے کسی سے یہ کہنا ہے کہ آپ جیسے مہمان آئے ہیں آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کچھ پئیں گے آپ بجائے یہ کہنے کے آپ کسی پرٹیکولر برانڈ کا نام لیں اور اس سے مراد یہ ہو کہ آپ نے وہ برانڈ نہیں یوز کرنا لیکن اگر آپ نے کوئی ڈرنک لینا ہے لیکن آپ اس کے لیے کوئی پرٹیکولر برانڈ کا نام لیں گے کہیں گے کہ جیسے یہ ڈرنک چلے گا اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی پینے کی چیز ہو جائے اسی طرح جیسے ایک زمانے میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بناسپتی گھی کی کتنی فارمس آپ کے سامنے آپ اشتہارات میں دیکھتے ہوں گے کہ کم از کم پندرہ بیس قسم کے آپ کو جو یہ والے گھی ہے جو ویجیٹیبل اس سے بنتا ہے جو اینیمل فیٹس کا نہیں ہے جو ویجیٹیبل فیٹس سے بنتا ہے جیسے عام پام آئل سے جو گھی بنتا ہے کتنے برانڈ ہیں اس کے آپ کے سامنے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ایک برانڈ اتنا پاپولر ہو گیا تھا کہ لوگ کہتے دیکھ لیں جی یہ جو جنریشن ہے یہ جو پیداوار ہے یہ تو اس برانڈ کی پیداوار ہے مراد ان کی ہوتی تھی کہ یہ یہ جو ویجیٹیبل آئل ہے اس کی پیداوار ہے لیکن وہ ایک خاص برانڈ کا نام استعمال کرتے تھے اور بہت کئی دہائیوں تک وہ برانڈ استعمال ہوتا رہا. یہ دس از ویری اسمارٹلی ڈن کہ آپ نے جب ایک پروپر ناؤن کا نام لینا ہے اس چیز کا تو آپ اس برینڈ کا نام لیں بہت ساری ایسی چیزیں ٹیشو پیپر سے لے کے اور جو آپ جیلی استعمال کرتے ہیں پیٹرول جیلی جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے پرٹیکولر نام اتنے پاپولر ہو چکے ہوئے ہیں کہ اگر آپ گھر میں وہ نام لیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ پیٹولیم جیلی کی بات کریں حالانکہ پیٹرولم جیلی ایک پروڈکٹ ہے آپ یوں سمجھیں گے ایک پروپر ناؤن ہے اور وہ اس کے بعد آپ برینڈ بناتے ہیں اس کے وہ ایک پروڈکٹ آپ کو اویلیبل ہے وہ برانڈیڈ نہیں ہے وہ ایک نام ہے ایک چیز کا جب آپ اس کو لے کے جس طرح ویجیٹیبل آئل یہ ایک چیز ہے جو آپ کو دستیاب ہے ویجیٹیبلز کے ساتھ پھر یہ کوئی برانڈیڈ چیز نہیں ہے لیکن پھر جو اس کا ایک برینڈ بنا لیتے ہیں وہ ایک کمرشل چیز ہو جاتی ہے اسی طرح پیٹرولم جیلی جو ہے وہ ایک خاص چیز کا نام ہے جو کی ایک پروڈکٹ ہے اس میں سے نکل آتی ہے پھر آپ اس کو لے کے اپنی چیز بناتے ہیں اور اس کا ایک برانڈ نیم رکھ دیتے ہیں وہ کمرشل ویلو اس کی پھر ہو جاتے ہیں. پھر اس کا آپ اشتہار دیتے ہیں. لیکن ورڈ آف ماؤتھ سے آپ اتنا اس کو پاپولر کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ آپ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے اشتہارات میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جسے ہم ریٹنگ کہتے ہیں اب ریٹنگ دو طرح سے کی جاتی ایک تو یہ ہے کہ آپ ریٹنگ پوائنٹ صرف ریٹنگ پوائنٹ کو ورک آؤٹ کرتی ہے کہتے ہیں ٹارگیٹ ریٹنگ پوائنٹ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ٹی آر پی بی اور آر پی بی ریٹنگ کے لیے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یونیورسلی کتنے لوگوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈیفرنٹ مینز آف کمیونیکیشن آپ اخبارات استعمال کر کے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن پہ اور کمپیوٹر پہ کمپیوٹر پہ ابھی نسبتاً کم ہے دنیا کے بہت سارے ممالک ایسی ہیں جہاں پہ ابھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ پانچ دس پرسنٹ تک ہے صرف ایڈوانس کنٹریز کو آپ ایک طرف رکھ دیں باقی کی جو دنیا ہے وہاں پہ ابھی انٹرنیٹ پہ وہ اس طرح سے فراوانی نہیں ہے جس طرح اخبارات پہ یا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم ریٹنگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ ریٹنگ پوائنٹس ورک آؤٹ کرتے ہیں تو پاپولیشن you can reach by using different means of communication. یہ سارے جو ایڈورٹائزنگ کے لوگ ہیں اس کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ پھر بعد میں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ ایویلویشن اس کو بھی کر سکیں ہر اسٹوڈینٹس جو کیمپین ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ کی اس میں پھر ایویلویشن بڑی ضروری ہے. جب بھی آپ کچھ لاکھ روپے یا کچھ کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ایڈورٹائزر ہے اور خاص طور پہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ ایک ایویلویشن کرتی ہیں وہ جو بھی ٹارگٹ لوگ تھے وہاں سے جا کے پتہ کرتے ہیں کہ وہ کتنا پتہ چلا خیر سب سے بڑا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے آپ اشتہار دے رہے تھے اس کی جو سیل ہے اس کی جو بکری ہے اس کی جو فروخت ہے وہ اشتہارات کی کیمپین دینے سے پہلے کتنی تھی اور اشتہارات دینے کے بعد میں جیسے آپ نے یہ طے کر لیا کہ آپ نے سکھر لاٹکانا اور کچھ ایریاز آف سندھ میں کیمپین کرنی ہے اور آپ وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کو ٹارگٹ آپ کا ٹارگٹ آڈینس بھی وہیں پہ آپ کا جو آپ کا ٹارگٹ پاپولیشن ہے وہ بھی وہیں پہ آپ کا اس کے بعد پھر آپ جب یہ کیمپین رن کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کی پروڈکٹ یہاں پہ فرض کریں ایک لاکھ روپئے کی یا ایک لاکھ آئٹم آپ دیکھ لیتے تھے تو کیمپین کے کی بعد کتنا فرق پڑا اس ایویلویشن کی بیس پہ آپ یہ ہی دیکھتے ہیں اگر تو فرق بڑا نمایاں پڑا تو ظاہر ہے آپ کو یہ سوچنے میں زیادہ زحمت نہیں ہوتی کہ جو آپ کی کیمپین ہے وہ بہت افیکٹو رہی اور اگر ایسا ریزلٹ نہ آپ کو ملے تو آپ پھر یہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کہاں پہ فالٹ ہوا آیا جو آپ نے اشتہار بنائے وہ زیادہ کمیونیکیٹو نہیں تھے آیا جو آپ نے لوگوں کو چوز کیا کہ یہ لوگ اس پروڈکٹ کو زیادہ خرید سکتے ہیں ان کی قوت خرید اتنی نہیں نکلی یہ کہاں پہ پر پرابلم ہوا یا آپ نے صحیح والا مینس نہیں چوز کیے آپ کو یہاں پہ اخبار زیادہ یوز کرنا چاہیے تھا آپ نے ریڈیو پہ زیادہ پیسے خرچ کر دیے آپ کو یہاں پہ ٹی وی زیادہ استعمال کرنا چاہیے تھا آپ نے اخبار پہ زیادہ پیسے خرچ کر دیے یو دین ایویلویٹ ایویلویشن آپ یو سمجھیے کہ اشتہارات کے حوالے سے ایک ان کی جو کیمپین ہے اس کا لازمی حصہ ہے. کوئی ایسی اشتہاروں کی کیمپین نہیں جس کے بعد ایویلویشن نہیں ہوتی اب ہم دیکھتے ہیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیمپین جو ہے کوسٹ افیکٹو ہونی چاہیے یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں جو بزنس مارکیٹنگ کے لوگ ہیں ان کا زیادہ ایریا ہے لیکن ہم جو کمیونیکیشن کے لوگ ہیں کیونکہ ایڈورٹائزنگ کے ساتھ ہمارا بہت تعلق ہے اور اب فیوچر میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ صرف اپنی سوچنا ہے آپ سے پروڈیوسر ہی کیوں نہ ہو آپ کو ایک ایسا پروگرام ضرور سوچنا ہے جس کا کوئی نہ کوئی اینگل بزنس کے حوالے سے بھی نکلے اور بزنس اس معاملے میں یہی ہے کہ کتنا اشتہار آپ ایک ایسا پروگرام بنانے کی صلاحیت رکھتے جس چینل کو یا سٹیشن ریڈیو اسٹیشن کو کوئی اشتہار بھی مل سکے اگر آپ ایسا کریں گے تو چونکہ آپ سیکٹر کا معاملہ ہے زیادہ تر تو جو اونر ہے آ, اس آرگنائزیشن کا ہی اور شی وڈ بی آل پلیزڈ کہ آپ کے اندر یہ کیویب اسی لیے ہم لوگ بزنس کے معاملات ہیں ان کو اب بہت غور سے دیکھتے ہیں جب ہم میس کمیونکیشن کی بات کرتے ہیں آج سے آپ یوں سمجھیے کہ چالیس پچاس سال پہلے شاید اس چیز کا اتنا ذکر نہ ہوتا ہو اور زیادہ توجہ جو, جو ہے وہ جو کنٹینٹس جسے ہم کہتے ہیں جو اسکرپٹ ہے جو اور حوالوں سے ہے اس پہ زیادہ ہو اب نئے زمانے کی نئی ضرورتیں ہیں اور آپ بعضوکا دامن نہیں چھڑا سکتے جو جو ماڈرن ایج کی ایسی میں کباہتے تو نہیں کہوں گا لیکن کچھ ایسی ضرورتیں بن جاتی ہیں جن سے آپ دامن اور آپ کو محالہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر ایک بزنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کیسا ہے تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ کوسٹ ایفیکٹیو جو ہے وہ کیسے ہے اشتہارات کے بارے میں دنیا بھر میں سٹڈیز ہوتی رہتی ٹی وی کے بعد جب ہم نے دیکھا ایک اور چیز سامنے آ گئی بہت ہی آج کل آج کل ہی کے زمانے میں اس کا تعلق بہت پہلی باتوں سے نہیں ہے یہ خاص طور سے جو نائنٹیز کی دہائی گزری ہے اس میں جو امریکہ ہے اس سے ہٹ کے جو دوسرے دنیا کے ممالک ہیں وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ کیبل آ گیا آپ دیکھیے نا پہلے ٹیرسٹریل تھا جیسے اینٹینا لگا کے آپ ڈائریکٹ ٹی وی دیکھ کرتے تھے پھر ڈش آ وہ بھی آپ کو تھوڑی مہنگی پڑنی شروع ہوئی جب بہت سارے اسٹیشن نے آپ سے ڈیکوڈر کا تقاضا کیا آپ ہر آدمی تو ڈیکوڈر رکھنے سے رہا ویری کاسٹلی ایک ڈراما دیکھنے کے لیے آپ پورا ڈیکوڈر ان کا لیں وہ بھی چار پانچ مہینے بعد اس کی میاد ختم ہو جائے پھر آپ اور لیں تو کیا ہوا کیبل سروس پاپولر کہ آپ یو پے اور آپ کوئی ستر اسی سٹیشنز جو ہیں ان کے سارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. لیکن کیبل سروس والے اتنے سادہ کہاں کہ آپ کے جو تھوڑے سے پیسے ہیں ان کو لے کے گزارا کریں چونکہ میس کمیونکیشن کے ساتھ بزنس بہت وابستہ ہے اشتہارات کا اس لیے کیبل سروس کے پاپولر ہونے کی ایک وجہ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے پیسے لگائیں کیبل سروس میں وہ اس لیے نہیں تھے کہ آپ سے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے تو وہی بات ہو گئی کہ اخبار بیچ کے آپ کچھ پیسے اکٹھے کریں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یا ٹی وی کی لائسنس فیس کے ساتھ آپ اپنا گزارا کر لیں ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا جیسے ہم نے کہا کہ اشتہارات کی دنیا اتنی پھیل چکی کہ اس کے بغیر آپ سوچ ہی نہیں سکتے سو so, ٹیلیویژن اب آپ کو وہ سٹیشن تو دکھا دیتے ہیں مگر آپ نوٹس کریں گے اگرچہ یہ بات تھوڑی سی ایتھ, ایتھکس کے خلاف بھی ہے لیکن جب آپ ایک میچ دیکھ رہے ہیں اور بہت آپ سمجھیں دھواں میچ ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو جو کیبل ہیں ہر علاقے کے وہ اوورس کے درمیان فرض کریں اگر کرکٹ میچ ہے تو اوور کے درمیان یا جہاں پہ بھی کوئی وقفہ آیا کوئی پانی کا بریک آ گیا یا کوئی اور وقفہ آ گیا تو فورن وہ اپنے اشتہار ان کو رن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت آپ ان کو چیک کریں کچھ اور طریقوں سے ان کے اوپر کوئی لا اپلائی کریں کہاں ایسا ہوتا ہے آخر لا کو ہی ایسی شیپ لینی پڑتی ہے کہ وہ جی کچھ پرسینٹیج جو ہے وہ اپنے اشتہار جو ہیں وہ دکھا لیں پھر یہ کہ وہ اپنے کچھ چینل شروع کر لیتے ہیں جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ ہمارے کیبل سروس سے مستفید ہو رہے ہیں تو وہ اپنے ایک دو چینل شروع کر لیتے ہیں اس پہ کوئی کباہ نہیں ان کے اوپر وہ کچھ ڈراما رن کریں گے کچھ میوزک کے پروگرام رن کریں گے کچھ اور چیزیں ایسی رن کریں گے جن سے دے ول گیٹ منی وہ ایک پورا سٹیشن ہی بن جاتا ہے کیبل سروس سے بھی جو اشتہارات کا معاملہ تھا اس نے بڑا فروغ پایا لیکن جو بات ابھی ہم کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو عام ٹی وی ویور ہے اس کے لیے تو بڑے عذاب کی بات ہوگی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ڈرامہ اور آپ کو مل رہے ہیں اشتہار وہ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا مگر آج ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ اشتہار نہ ہو آپ دیکھ نہیں سکتے آپ کیسے فون کر کے کہیں گے کسی ٹی وی اسٹیشن کو اشتہار بند کریں آپ ڈراما دکھائیے وہ آپ کا فون نہیں سنیں گے کبھی بھی پر اگر سنیں گے تو کبھی عمل نہیں کریں گے آپ کہیں جی مجھے میچ دیکھنا ہے مجھے یہ ایڈ نہیں دیکھنے اگر ایسا ہو نہیں سکتا اب اس کا ایک جو پریشر بڑھا لوگوں کی طرف سے بہت پریشر ہوگا کہ بھائی دے وانٹ ٹو سی دا پروگرام ناٹ دا ٹی وی چینلس ان فیکٹ سم with اسٹارٹرٹ اپروچ دینل ایڈورٹیزمنٹ اپروچ یو وڈ فائنڈ آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ اف ناٹ ہنڈریڈ پرسینٹ یو وڈ فائن نائنٹی پرسینٹ ایڈورٹیزمنٹ گوئنگ آن آپ نے اسکائی چینل کا سنا ہوگا ایم کا سنا ہوگا اور بہت سارے اس قسم کے channels جو تھے وہ سامنے آ جیسے کیو بی سی کے ان چینلز کے اوپر انہوں نے یہ ارینجمنٹ کی کہ سارا دن اشتہار چلتے رہے بہت اٹریکٹو قسم کے پروگرام بنے ایکسرسائزرز بہت سارے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پروگرام بن جائیں کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بن جائیں کچھ آپ کو وہ کنسیشن دے رہے ہیں آپ اس لیے اس کو سنیں کہ کون سی چیزیں بک رہی ہیں اور اس کے اوپر کیا کنسیشن مل رہی ہے سیل ہو رہی ہے اس کے حساب سے پروگرام شروع وہ چینلس جو تھے دیور مینٹ فار اٹ کہ آپ ان کے اوپر اشتہار جو ہے دیکھیں تاکہ کچھ لوڈ اشتہاروں کا جو ریگولر چینلز ہیں ان کے اوپر کم ہو جائے جیسے ایم ٹی وی جو میوزک کے حوالے سے جو ٹی وی چینلز بہت سارے بنتے ہیں ان کے ہاتھ ایک یہ اپروچ آ کہ انہوں نے کچھ ایسے گانے بنا لیے پورے چار چار پانچ پانچ منٹ کے جو کسی گاڑی کے بارے میں جو کسی اور پروڈکٹ کے بارے میں اور وہ پورا گانا جو ہے وہ کمرشل گانا ہے اور وہ چل رہا ہے اور وہ بالکل گانے کی طرح کا ہے جیسے آپ نے سن لیا فریب پرویز کا گانا دل ہوا بو کاٹا سن لیا آپ نے جب کوئی ایسا معاملہ آیا آپ نے گانا سنا اسی طرح جو میوزک کے ٹی وی چینلز ہیں کئی جو اس میں پرٹیکولر جو صرف میوزک کے بارے میں ہیں انہوں نے ایک نئی روایت قائم کر لی ہے کہ وہ ایک پورا کمرشل گانا بالکل ایک گانے کی طرح کا جیسے آپ البم کے سونگ سنتے ہیں بڑے شوق سے پورے البم کا ایک سونگ بنا ہوا ہے لیکن وہ سارے کمرشل اس میں گاڑی کے اسٹیئرنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سیٹوں کے بارے میں نئے ماڈل کے بارے میں اور بالکل اس کے اندر سارے کریکٹرز کے موومینٹ ویسی ہی ہے جیسی کسی عام ایک گانے میں ہو سکتی ہے بالکل ہی نئی بات ہوگی سامنے اسی طرح اگر آپ صوفے پہ بیٹھ کے مختلف چینل گھماتے جائیں جو کہ آپ بہت آسانی سے یہ کام کرتے ہوں گے کیونکہ سارے یہ کام کرتے ہیں کاؤچ پوٹیٹو کیسی تھوڑی پاپولر ہوئی آپ کو ضرور جہاں پہ چوبیس گھنٹے اشتہاری چل رہے ہوتے یہ اس لیے شروع کیا گیا کہ جو ریگولر چینلس ہیں ان کے اوپر کچھ پریشر جو ہے وہ کم کیا جا سکے کیونکہ لوگوں کا ایک بہت کریٹیسم بڑھتا جا رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہر وقت جب بھی ٹی وی لگائے اس کے اوپر شروع ہو گئے تو اشتہاروں کا تھوڑا سا معاملہ انہوں اب جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کیونکہ یہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہے, لوگوں کا اعتراض ہے है. تو وہ یہ کر رہے ہیں آج کل کچھ نئے ڈیوائسز آتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ایک سے ایک نیا ڈیوائس آتا رہتا اب آپ کے پاس ایک نیا ڈیوائس آ رہا ہے مارکیٹ میں آپ کو ملے گا جس میں اگر آپ اپنا پسندیدہ پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں اور اس کو بعد میں آپ اس کو دیکھیں اور جو اشتہار ہیں ان کو آپ تیزی سے فاسٹ فارورڈ کر دیں اور آپ آرام سے وہ دیکھیں دوسرا اس میں یہ بھی پروویزن ہے کہ آپ ایٹ دا ٹائم آف ریکارڈنگ آپ اشتہار کو ریکارڈ ہی نہ کریں جو بھی اشتہار آئیں آپ اس کی ریکارڈنگ روک دیں اور اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں اس طرح کے ریکارڈیڈ پروگرام آپ کو جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے اور ایسے ڈیوائسز آگے ہیں جو آپ کو کسی پروگرام کے ہونے کے فوراً بعد ہی اس طرح سے دکھا, دیے, دکھا, دکھا سکیں گے پروگرام جس میں اشتہار نہیں ہوا کریں گے مگر دوبارہ اس کے اوپر ہے کہ اس حوالے سے یہ کمپنیاں جو ہیں اب اس چیز کو بیچنا چاہ رہی ہیں اپنے یہ نئے ڈیوائسز بنے ہیں ان کو بیچنا چاہ رہی ہیں ساری دنیا کو وہ جو اشتہاروں کا معاملہ اس کو نہیں چینج کر یہ ایک ہے آن گوئنگ بحث ہے ہم نے اس میں آپ کو اس لیے شامل کیا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بالکل لیٹسٹ جو سچویشن چل رہی ہے ان uh, ریفرنس اور میڈیا کہاں تک بات جو ہے وہ جا چکی ہے آگے کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا لیکن یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا سارے فیکٹس جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ آنے والے دنوں میں جو بزنس کے حوالے سے اور اس میں بالکل جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں تو خالد ٹاکنگ اباؤٹ ایڈورٹائزنگ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے زیادہ پریشر آئے گا جو میس کمیونیکیشن کے مختلف آرگینس ہیں کیونکہ دنیا میں جو میس پروڈکشن ہے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اس کا ذکر ہم کریں گے ابھی کچھ ہمارے پاس جگہ باقی ہے ہم جب بات کریں گے گلوبلائزیشن کی ایک دن گلوبلائزیشن میں میس کمیونیکیشن میں کیا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بزنس میں کیا ہو رہا ہے گلوبلائزیشن میں اور وہ میڈیا کو کہاں سے آ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہرٹ کر رہے کہاں سے میڈیا کے ساتھ اس کا ایک لنک کریئٹ ہو رہا ہے جہاں پر ہم لوگ بعضوکات یہ فیل کرتے لائک کامن پیپل کہ جو بزنس کا پریشر ہے جو جو اشتہارات کا پریشر ہے یہ میڈیا کے اوپر کچھ زیادہ آنا شروع ہو گیا لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں یہ اسی ڈائریکشن میں زیادہ معاملہ ہوگا کوئی امیڈیٹلی نہیں لگ رہا کہ اشتہارات جو ہیں وہ میس میڈیا پہ سروے خاص پرسنٹیج تک اپنے آپ کو کنفائن کر لیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ اشتہارات ہی کی حکومت ہوگی کیونکہ بزنس کوئی چھوڑنے پہ آمادہ نہیں اس پہ زیادہ بات کریں گے کچھ بات ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ڈفرینٹ فارمز آف ایڈورٹائزنگ ایک ڈفرنٹ حوالے سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں بھلے سے وہ اخبارات میں ہو یا ریڈیو پہ ہوں یا ٹی وی پہ یا کہیں پہ بھی ہوں ان کو ایک ڈفرینٹ فارم میں کیرگرائز کیا گیا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیسی ایڈورٹائزنگ یہ بالکل ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے ایڈورٹائزنگ کی اس میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کو راغب کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کی طرف خاص طور پہ جب کوئی نیا ایڈ سامنے آتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں تو اس کو جب آپ اس کیمپین کرنے لگتے ہیں جب آپ اس کو اس کو بنانے لگتے ہیں جب آپ اس کو ویژولا کرتے ہیں تو یہ بات بالکل سامنے ہوتی ہے کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ایڈورٹائزنگ کے زمرے میں آتا ہے آپ نے اشتہار اس طریقے سے بنانا ہے کہ آپ اس کی کوئی ایڈوکیسی کر سکیں کیونکہ پہلی دفعہ آپ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ آپ اس کیس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں لوگوں کو لگے کہ اس کو جو ہے اس پروڈکٹ کو یا ان سروسز کو ایک دفعہ استعمال تو کر کے دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے کمپیرٹیو ایڈورٹائزنگ کا ایک فریز بہت کامن ہے آج کل تو بہت کامن ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پروڈکٹس کی نیچر اس طرح سے ہے اور ان کے ان کی جو ویرائٹی ہے وہ اس قسم سے ہوتی جا رہی ہے کہ جسے کہتے ہیں گلٹ بنتا جا رہا ہے مثلا اگر ٹوتھ پیسٹ ہیں تو کوئی ایک دو نہیں ہے اب کیا ہے کہ ڈزنس کے حساب سے ٹوتھ پیسٹ جو ہیں وہ آپ کو دستیاب ہیں ڈٹرجنٹ ہے کبھی ایک زمانہ ہوتا تھا کہ دو تین ڈٹرجنٹس ہوتے تھے پیشمار ہیں گارمنٹس ہیں گارمنٹس کی کمپنیز اتنی زیادہ ہیں اچھا ریڈیو اور ٹیلیویژن اور یہ جو الیکٹرانک پروڈکٹس ہیں وہی بات کے پہلے تو کمپنیاز کم ہوتی تھیں اب کمپنیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اسی لحاظ سے ان کے پروڈکٹس بھی بڑھ گئی ہیں تو جو ایک جیسی چیزیں ہیں ان کا گلٹ ہو گیا اب اشتہار بنانا اور اس میں کو یہ بتانا کہ یہ ایک ہے اور یہ بھی بتانا کہ جو مارکیٹ میں دوسری پروڈکٹس اویلیبل ہیں اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیسا ہے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے اشتہار اس قسم کے فرض کریں کہ اب کوئی کوئی ڈٹرجنٹ کا جیسے یہ کپڑے دھونے کے جیسے کوئی ہوتا ہے پاؤڈر یا صابن جیسے ہوتے ہیں بہت سارے اشتہاروں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں یہ یہ سب سے اچھا ہے اور باقیوں کو تو آپ اب ہٹا ہی دیں یہاں سے اور یہ یہ والا استعمال کر کے دیکھیے اس قسم کے ایڈ جو ہیں بہت دیکھیں گے اب یہ یہ ریڈیو تو ایسے بیکار ہیں ہمارے اس ریڈیو میں اتنی خوبیاں ہیں آپ یہ والا برانڈ کا ریڈیو استعمال کیجئے یہ ڈی وی ڈی پلیئر جو ہے یہ استعمال کیجئے اس میں یہ خوبیاں ہیں اور باقیوں کو تو اب آپ جو ہے وہ ان کو آگ لگ لگا دیں گے یا کچھ اس کو ہٹا دیں گے وہاں سے اسپار پیدا کر دیں گے کہ بغیر وداؤٹ شوئنگ کہ وہ ان کا برانڈ نیم کیا ہے لیکن گیونگ یو ان امپریشن کہ جو اس میں باقی کا جو گلٹ ہے وہ تو آپ ختم کر اس طرح کے ایڈ کو جب ہم بناتے ہیں جب ہم اس کو کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کر رہے ہیں ایک ایسی ایڈورٹیزمنٹ جس میں آپ پروڈکٹ کو کمپیر کریں گے کہ اس میں اتنی خوبیاں ہیں ہے کوئی اتنی خوبیوں والا اور کیونکہ اب بلڈ کریئٹ ہو گیا ہے مارکیٹ میں ایک جیسی جو پروڈکٹ ہیں وہ بہت سارے برانڈ نیم کے ساتھ آ ہیں اور ظاہر ہے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارا برانڈ نیم ہے جو کمرشل نام ہے ہمارا وہ زیادہ استعمال ہونا چاہیے چاہے وہ گاڑیوں کے بارے میں ہو صرف ڈٹرجنٹ اور ٹوتھ پیسٹ تک محدود نہیں ہے اب گاڑیوں کے بارے میں ہو. اب اتنی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے میں صرف گاڑی کہہ دینا کافی تاکہ ہم گاڑی خرید رہے ہیں اب یہ نہیں اب اشتہار آپ کو اتنا ہیمر کرے گا کہ آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں یہ والی گاڑی خرید رہا ہوں اور آپ کو اس کی خوبیاں بتائی جائیں گی کیونکہ بہت سارے حوالوں سے گاڑیاں جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسی ہیں ان کی جو انجن ہے وہ بھی ایک جیسی ہے لیکن برانڈ نیم کے حوالے سے یہ ایک ایریا ہے جس میں کمپیرٹیو ایڈورٹیزمنٹ کی بات ہوتی ہے جب آپ ایسا اشتہار سوچ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں تو آپ کے سامنے کچھ ایسے ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے جو موجودہ پروڈکٹ ہیں ساری ملتی جلتی سی اس میں سے کون کون سا فرق نکالنا ہے کمپیئر کرنا ہے اور اس کمپیرزن میں یہ بتانا ہے کہ اس پروڈکٹ کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو خریدیں اور پھر ظاہر اس کی وہ کیمپین بنتی کوپریٹو ایڈورٹیزمنٹ کی ایک الگ سے آپ سمجھیے کہ کلاسفکیشن ہے کوپریٹو ایڈورٹائزنگ میں یہ ہے کہ ایڈورٹائزنگ جیسے ہم نے کہا کہ ایک ذرا کچھ کچھ مہنگا سا کام بھی ہے اور کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس پہ کوپریٹو میں یہ ہے کہ ایک دو یا تین لوگ مل کے کسی چیز کے بارے میں اشتہار دیتے ہیں. ان کی اتنی سیملیرٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک گروپ بنا لیتے اور اس گروپ کے حوالے سے آپ ایک پرٹیکولر برینڈ نیم کو سامنے نہیں لے کے آتے لیکن آپ اس چیز کے بارے میں لوگوں کو لے کے آتے ہیں یہ وہاں پہ زیادہ کامیاب رہتے ہے جہاں پہ ابھی گلٹ نہ کریٹ ہوا ہو جہاں پہ ابھی بہت کم تعداد میں لوگ ہوں جیسے ایک بہت نمایاں چیز آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ہاں جیسے ایک تو آپ دودھ لیتے ہیں گوالے سے لوز ملک یو آلویز گیٹ فرام دا پرسن جس کے جس کے فارم ہوں اور اس کے مقابلے میں کچھ محدود پیمانے پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ ہیں جو پاسچرائز ملک جنہوں نے دودھ کو پروسیس کر کے پھر ڈبوں میں بند کر کے جو ہے اس کو مارکیٹ کرتے ہیں ابھی چونکہ ان کی جو گلٹ نہیں ہے ان کے نمبر محدود ہے تو آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ ایک اشتہار اس طرح کا آئے گا جس میں کسی برینڈ نیم کا ذکر نہیں ہوگا لیکن یہ کہا جائے گا لوز ملک کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے کہ آپ یہ جو پیکٹ ملک ہے یہ استعمال کیا کریں اس میں یہ پیسورائزڈ ہے اور اس میں سے یہ فیٹس ایکسٹریکٹیڈ ہیں اور یہ اس میں ایڈیشن کیا گیا ہے اس کو پروسیس کیا گیا ہے پورا ایک گروپ کے حساب سے بات ہوتی ہے اچھا کچھ ایڈس جو ہیں جسے ہم کہتے ہیں انفارمیشنل ایڈورٹائزنگ کچھ اشتہارات خاص طور پر جو بہت عرصے سے چل رہے ہوں کچھ ایسی کمپنیاں جو بہت عرصے سے نون ہو ان کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو کچھ انفارمیشن بھی پاس آن کرتے ہیں جیسے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے استعمال سے کس طرح کے آپ کو فائدے ہو سکتے ہیں ان جنرل اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی اور چیز کی کیمپین بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں آپ بہت کامنلی دیکھتے ہوں گے کہ اشتہار تو وہ آپ یوں سمجھیے کہ کسی واشنگ پاؤڈر کا ہے مگر ذکر وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایڈ سے کیسے بچا جائے ذکر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہیں جیسے آپ یہ سمجھیے کہ مل کے حوالے سے کئی ایسی بیماریاں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو جا سکتے تو اس میں پروینٹیو میئر کیسے لی جائیں اور اشتہار جو ہے وہ ایک واشنگ پاؤڈر کا ہے وہ آپ کو انفارم کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں اور اشتہار جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں تو اس طرح وہ بہت ساری انفارمیشن جو ہے اپنے یہ عام طور پہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بہت عرصے سے ایڈورٹائزنگ کیمپین رن کر رہے ہیں اور ان کا جو پروڈکٹ ہے اٹ از سو ویری ویل ایک تو وہ اپنے پروڈکٹ کو ایک لحاظ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں اور ایک لحاظ سے ان کو وہ پاپولر بھی کر لیتے ہیں یہ اسٹوڈینٹس جو ہیں بہت سارے ایریاز جو ہیں اشتہارات کے جاری رہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ آؤٹ ڈور بل بورڈس کے حوالے سے کمپلیٹ کیٹیگری ہے جس میں اشتہارات کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جب آپ اس طرح کے اشتہارات کی بات کرتے ہیں پرسویسو ایڈورٹائزنگ بھی ایک اس طرح سے ہے کہ آپ لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں بھلے سے آپ کی یہ نئی پروڈکٹ ہے یا آپ نے کچھ پوز دے دیا اور کچھ عرصہ آپ کیمپین نہیں کر سکے اور آپ نے اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کو کسی نئی پیکنگ میں کسی نئی فارم میں کسی اور حوالے سے دوبارہ سے لانچ کیا ہے تو آپ اس کے لیے جو موڈ جو کیٹیگری اور جو فریز استعمال کرتے ہیں کہ اشتہار کس نوعیت کا بنے گا اسے آپ کہتے ہیں کہ پرسویسیو ایڈورٹائزنگ اس میں آپ لوگوں کو کرتے اچھا ایک بہت امپورٹنٹ اور ایریا میں پروڈکٹ ایڈورٹائز کا آپ کہیں گے کہ یہ تو ساری پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ ہوتی پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے جسے ہم اشتہارات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے جیسے ایک کمپنی ہے جیسے کاروں کی ایک کمپنی ہے اس کی کئی کار یہ آٹھ سو سی سی ماڈل کی ہے یہ ہزار سی سی ماڈل کی ہے یہ تیرہ سو سی سی ماڈل کی ہے یہ سولہ سو سی سی اور اس طرح ڈیفرنٹ ہے یہ اس کا نیا برانڈ آیا ہے یہ فی آپ جانتے ہیں کمپنی ایک ہی ہے لیکن اس کے پاس ڈیفرنٹ کاروں کی رینج ہے جب کمپنی کا اشتہار آتا ہے تو وہ کمپنی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ ہم یہ کہتے ہیں جب آپ ایک خاص اس کمپنی کی بنی ہوئی ایک خاص چیز کے بارے میں اشتہار دیتے ہیں آج کل آپ اشتہار دے رہے ہیں کہ وہ جو ہزار سی سی کی نئی گاڑی آئی ہے وہ کیا ہے اس کی سیٹیں کیسی انجن کا اے سی کیسا ہے بھلے سے جیسا بھی ہے میں اس کی آپ بات کریں گے جب اس پرٹیکولر برینڈ کی بات کریں گے اسے ہم کہیں گے پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ اسی طرح الیکٹرونک کی جو کمپنیز ہیں ان کا کوئی شمار ہے ڈفرینٹ پروڈکٹ کا نام ایک ہے مگر کوئی ٹی وی بھی بنا رہے ہیں وی سی آر بھی بنا رہے ہیں کمپیوٹر بھی بنا رہے ہیں اور الیکٹرانک کی بے شمار چیزیں بنا رہے ہیں اگر وہ کسی ایک اپنے پروڈکٹ کے بارے میں جیسے اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا ڈی وی ڈی ہے اس کے بارے میں اشتہار دیا جائے تو اسے ہم کہیں گے پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ جو ایک خاص پروڈکٹ کے اوپر ایمفیسائز کرتی ہے آخر میں ایک اور کیٹیگری ہے اس کا ذکر بھی ہو تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے ریمائڈر ایڈورٹائزنگ یہ بہت کامن ہے آپ کئی دفعہ سنتے ہوں گے کہ یار اس بینک سے تو میں واقف ہوں پھر اس بینک کا ایڈ کیوں بات ہے یہ اس قسم کے ایڈ جنہیں ہم ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں یہ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کی ذہن سے نظر سے دل سے اوجل نہ ہو جائے ایئر کمپنیز اور ڈفرینٹ قسم کے جیسے پروڈکٹس ہوتی ہیں جو گھر میں استعمال ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اشتہار جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں حالانکہ آپ ان سے واقف ہیں جیسے بہت سارے جو ڈرنکس ہیں ان کے ان سے آپ پوری اچھی طرح واقف ہیں کہ کون سا ڈرنک جو ہے وہ کیسا ہے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے مگر آپ پھر بھی دیکھیں گے کہ ان کے ایڈز آتے رہتے ہیں دس از کال ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ کچھ تھوڑی بہت بات جو ہے ابھی رہ گئی ہے مگر وقت میں اتنی گنجائش ہے ابھی وقت جو ہے ختم ہونا جائے اگلی ملاقات میں تھوڑی سی اس کی بات کریں گے اور پھر ایک نئے موضوع پہ بھی بات کریں گے اس وقت تک خدا حافظ